اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمبردار ہوں چونکہ میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس لیے مجھے اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا ہے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس قابل بنانا ہے کہ واقعی وہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے پسندیدہ زندگی اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنی عادات کا جائزہ بھی لینا ہے اپنے روز مرہ کے روٹین کاموں طریقہ کار کا بھی اور اس کے علاوہ اپنی کمپنی کا بھی تو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ غور کریں کہ آپ کے ارد گرد کون سے ایسے پانچ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں یا جن کے درمیان آپ رہتے ہیں یا جن کے اخلاق عادات کردار آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں یا جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا جو آپ کے دوست کہلاتے ہیں کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور ان پانچ میں سے ایک آپ ہیں یا انہی کا ایک ایوریج آپ ہے جو وہ ہیں وہی آپ ہیں انہی کا رنگ کسی نہ کسی درجے کا آپ کے اوپر ضرور ہوگا اس پر کس نے غور و فکر کیا کس نتیجے پہ پہنچے کیا محسوس ہوا کیا نظر آیا یہاں پہ آنے سے پہلے نا میری کوئی فرینڈ اسلامک نہیں تھے دن ہم یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو گروپ آف فرینڈ ہے میرا ہمیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایسی سجیشن دیتے ہیں کہ جس سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے مطلب کہیں کہ دعا کرو نماز پڑھ کے کرو تو وہ اس سے مجھے ہوا کہ ہاں فرینڈس جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں تو اس yes. کے ساتھ تو صبر اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا انسان ٹیڑا ہونے لگے تو وہ سیدھا کر دیں اور سیدھا چلنے میں مشکل آئے تو وہ اس کو جمانے کے لیے صبر اور اجر کی بات کریں ہم. اور کس نے غور و فکر کیا نیکسٹ میں اپنی فرینڈ کے بارے میں سوچی تھی اب یہاں پر وہ بھی میرے ساتھ ہے تو ہم لوگ یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیسے کیا اور میں نے کیسے کیا تو اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے بازو کا وہ چیز میرے مائنڈ میں نہیں ہوتی لیکن جب وہ بتاتی ہے تو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور بہتر کام ہوتا ہے تو اچھے دوست ہونے چاہیے کیونکہ عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ دوست نہیں ہونے چاہیے تو بات دوست نہیں ہونے کی نہیں اصل بات کیا ہے اچھے دوست ہونے چاہیے اچھی کمپنی میں ایسے لوگوں کی کمپنی میں جو آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھاتے رہے اور کس نے غور کیا استاذہ تم اپنے دوست کے انتخاب میں بہت محتاط رہو کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کی عادتیں اور اخلاق چرا لیتا ہے تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جن کے آس پاس ہم رہتے ہیں انکانشیسلی ان کی عادتیں اور اخلاق ہمارے اندر آ جاتے بالکل مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب میں نہیں ہوتی اس ٹیمپو میں کسی کے کوئی بات لگ جاتی ہے یا ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری سارے اچھے اخلاق کے پیچھے ان سارے لوگوں کا ہاتھ ہے جو خود بہت اچھے ہیں یعنی میں اتنے اچھی خود نہیں ہوں مجھے ان لوگوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اصل میں ورنہ مجھے بات نہ چبھتی اس کی ایک آدمی کی تو 10 لوگوں میں وہ جو 10 لوگ ہوتے ہیں وہ اپ کے محسن لگتے ہیں اس وقت بالکل صرف اخلاق ہی انسان چراتا ہے ورنہ میرے ساتھ ہوا کہ میری لینگویج میں کچھ ایسے ورڈز تھے yes. جو میں پرسنلی اسے اوائڈ کرنا چاہتی تھی تو الحمدللہ جب یہاں پر آئی میرا جو سوشل گروپ بنا اس سے میری لینگویج میں اتنی بہتری آئی جزاک اللہ جیسے ورڈز اور بہت سے ورڈز اللہ کا ذکر شامل ہو گیا لیکن جب میں دوبارہ اس گروپ میں جاتی ہوں تو وہ چیز ظاہر میں اس چیز سے نکل کے آئی ہوں تو وہ چیز دوبارہ سے میرے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے हुँ. تو میرے خیال میں انسان کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ انسان کی لینگویج میں بھی ان کے دوست جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں بالکل اور پھر محاسبہ کس چیز کا ہم نے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اچھا سوشل گروپ ہے اس کی وجہ سے میں اچھی ہوں لیکن ہمیشہ انسان کو آئیڈیل گروپ تو نہیں ملتا زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آج آپ یہاں ہیں کل کہیں اور ہوں گے پرسوں کہیں اور ہوں گے اور مختلف لوگ جیسے مختلف پوسٹنگ ہوتی رہتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ان کا گروپ بدلتا رہتا ہے ایسی صورت میں پھر جہاں آپ کا گروپ تبدیل ہو جائے اور وہ آپ کا مددگار نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر اور آپ اپنے اندر واضح چینج بھی فیل کر رہے ہوں محاسبہ کرتے ہو کیونکہ محاسبہ کا عمل مسلسل جاری رہے گا تب اصلاح اور ترقی کے رستے آپ پر کھلیں گے اگر محاسبہ چھوڑ دیا آپ نے تو آپ نیچے گر جائیں گے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا وہی کل جو بات ہم پڑھے تھے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اپنی اصلاح یا اپنی روحانی صحت کو قائم رکھنا تو جب آپ دوسروں کو بتانے لگتے ہیں تو وہ کسی کو بتانے سے پہلے اپنے کان سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا دل سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بھی آپ کے اوپر افیکٹ آتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جہاں آپ امر بال معروف اور نہیں انل منکر کر سکیں یعنی یا آپ بالحق و تباسو بے صبر کر رہے ہوں گے اور یا پھر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر رہے ہوں گے اگر یہ دو کام آپ نہیں کریں گے تو دوسروں کا انفلوئنس آپ کے اوپر آ جائے گا جی اساتذہ کسی خاص سچویشن میں انسان اس طرح بہیو کرتا ہے جس طرح اس نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے بہیو کرتے ہیں yeah. جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بیٹی کو دیکھنا ہو کہ رشتہ لینے جاؤ تو دیکھو ماں کیسی ہے کیونکہ اس نے خاص سچویشنس میں اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے تو فرینڈس بھی یہی انفلوئنس ہمارے اوپر کرتے ہیں کہ فرینڈس اپنے ماں باپ سے کیسے بہیو کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی بہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک ان سچویشن جہاں پہ ہم گھیرے ہوں غلط قسم کے لوگوں سے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایسے وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بہیو کیا تو پھر ایزیئر ہو جائے گا ہمارے لیے اس وقت عمل کرنا جیسے مجھے کسی وقت نہیں سمجھ آتا کہ میں اس ٹائم کیسے بہیو کروں تو میں کسی اچھی سی پرسنالٹی کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتی ہوں جن کو میں نے دیکھا ہوتا ہے ایسے وقت میں نا تو اٹ بیکمس ایزی فار می کہ اچھا وہ کیسے اس وقت ہم. اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہے بالکل جی السلام علیکم बारे جیسے बारे बारे بات ہو رہی ہے مسلسل محاسبے کی اور جو آپ کی کمپنی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی تو کل میرے ذہن میں مسلسل یہ بات گھوم تھی آج محاسبہ ضرور کرنا ہے تو میں جب سوچ رہی تو میں نے کہا نہیں آج کا دن تو بہت اسموتھ گزرا ہے کچھ ہوا ہی نہیں سارے اچھے تھے میں بھی اچھی تھی تو رات میں کچھ ایسا ہوا کہ رات کو انتہائی سخت محاسبہ کرنے کی مجھے ضرورت پڑی اب صبح اٹھ کے میں سوچ رہی کہ اب میں اس کا مداوا کیسے کروں جو میں نے غلطی کر لی اور الحمد للہ اس عمل بھی کیا اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن میں یہی سوچ رہی تھی ہم جب محاسف نہیں کرتے تب ہم غلط بہو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی اس کی غلطی جب ہم ٹھنڈے دن سے سوچتے نہیں ہے نا کہ اچھا یہ دوسرے نے کیا تو میرا ریئیکشن کیا تھا میں نے کیا مجھے کیا گلطی یا دوسرے نے کیوں کیا دوسرے کی ضرورت نے کیوں کیا اور یہ بھی یاد رکھے کہ محاسب اور مجاہدہ دونوں فرینڈز ہیں اگر ایک کر لیا اور دوسرا نہیں کیا نا تو پہلے کا بھی فائدہ کچھ نہیں میرے جو فرینڈس تھے ہم کرسنگ بہت گالی دے دیتے ایک دوسرے کو جیسے کہ ہماری یہ کامن چیز ہم ایک جس کو گریٹ بھی گالی کے ساتھ کرتے تھے جب میں یہاں آئی میں نے یہاں پہ بھی کافی وقت اسے بولا لیکن آئی نوٹس کہ یہاں پہ جو میں انگلش گروپ تھی تو وہ سب دے ووڈن سی نی تھنگ none of them used it تو میں نے بہت کوشش کی میں ورڈ بولنا بند کر دی لیکن پھر بھی میں بولتی رہتی تھی to so, i looked around ki why do i keep on using this word then i realized ki in some of the books you have like these curse words in it to ki mai un word padh leti thi to wo mere muh pe phir bhi now alhamdulillah mai ye nahi kehti hu i stopped reading those books but when i come across that word i skip that word mai wo word padhti nahi hu yes ye bahut achi inhone baat ki insano ke ilawa kitab mein bhi asar karti kya padhte kya hai aur unme aap کون سے لفظ پڑھتے ہیں اتفاق کی بات ہے آج صبح ہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے آپس میں کہ کہیں بھی منفی لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں بھرپور کوشش کریں کہ منفی لفظ ہیں وہ تحریر سے یا تقریر سے نکال دیے جائیں مثلاً اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی چیز سے روکنا ہے اور آپ اس کے لیے منفی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ باقی نصیحت تو بھول جائے گا وہ منفی لفظ پک کر لے گا اچھا وسلم بچہ چیخ رہا تھا کہ ڈونٹ شاؤٹ اگر یو اسے منع کرتے یاد رہ جائے گا ڈونٹ بھول جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے برعکس اگر آپ کہیں گے آہستہ آہستہ تو کیا ہوگا اس کا یا آپ کوئی بھی اس سے بات کریں خود آہستہ ہو جائیں آپ کا ایکشن بھی ساتھ ہو اشارے بھی ہوں اور ساتھ اس کے خود عمل کر کے ساتھ ہی دکھا رہے ہوں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا تو بعض کا ہم دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک منفی طریقہ اختیار کرتے ہیں مثلاً اگر کسی نے سبق یاد نہیں کیا مثال کے طور پر تو ٹیچر کو کس انداز میں توجیح کرنی چاہیے تم یاد نہیں کر سکتے تمہیں کبھی نہیں آنا تمہارے اسے میں لکھا ہی نہیں ہے اب یہ الفاظ دیکھیے اور اس کے برعکس آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ اور لگائیے اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا پانچ دفعہ دس دفعہ کر لیجیے نہیں ایسا کر لیجیے صبح پڑھا تھا شام پڑھ لیجیے شام نہیں ٹائم ملا صبح پڑھ لیجیے اچھا کل یہ ٹرائی کر کے آئیے اب یہ دو مختلف طریقے ہو جائیں گے نا جو پہلا طریقہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا ہوں کسی بچے کو علمی طور پہ قتل کرنا نا اگر یہی جملے بولتے ہیں تم یہ سبجیکٹ پڑھ ہی نہیں سکتے تم میتھ کر ہی نہیں سکتے نہیں آنے کا تو ہم سب کو ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے منفی جملے منفی الفاظ میکسیمم ان کو المنیٹ کرنا ہے اس کے بجائے آپ کو تم کیوں نہیں کر سکے تم کیوں نہیں کر سکتے اگر اگلے لیول پہ آپ نے جانا تھوڑا سا فارملی بات کرنی تو سوال کر لیجئے آپ آپ نے بھی کہا کہ جیسے ہم ملفی الفاظ بولتے ہیں جیسے کسی بچے کو منع کرنا ہو ڈونٹ شاؤٹ تو وہ بچہ شاؤٹ پک کر لے گا تو جب ہم اس کو کہیں گے نا ڈونٹ شاؤٹ تو ہم بھی یہ شاؤٹ کر کے ہی کہیں گے جب ہم کہیں گے نا آئے ہم نہیں کہہ سکتے ڈونٹ شاٹ تو ہم بھی کہیں گے میری بھانجی ہے اور اس کو کانوں کا تھوڑا پرابلم ہے تو وہ اونچا سنتی ہے تو اونچا بولتی بھی ہے تو ہم نے جب اس کو کہنا ہوتا نا تو ہم سارے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سمجھ دے نہیں دے رہی ہوتی لیکن وہ ایکشن سے ایسے ایسے خود ہی آہستہ بولنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ میں نے بہت سنا لوگ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی منحوس हुँ. اور یہ میں نے بہت لوگوں میں سنا اور میں جب یہ سوچتی تھی کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں تو ایک اثر جو ہے ان کے اپنے چہرے پہ پڑ رہا ہوتا ہے اتنا چہرے پہ تناؤ آ جاتا ہے اور اگلا تو جو کر رہا ہے وہ رہا ہے لیکن ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کے اپنے اوپر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ایون آپ کے ہونٹوں کی ساخت اور آپ کی سمائل اور آپ کی نظریں اور ان سب کے اوپر نحوست آ جاتی ہے تازہ ایک اور چیز ہے نا جب سوشل گروپ چینج ہوتا ہے تو آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمیشہ آپ کو اچھا گروپ نہیں ملتا ہم جب دوسرے گروپس میں جاتے ہیں تو ہم ہیزیٹیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پر آ کے کوئی ایسی بات کی تو لوگ برا نہ ہم ٹرائی ہی نہیں کرتے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اچھی تو اسی گروپ میں سے کوئی ایک انسان ایسا نکل آتا ساتھ, مل جاتا ساتھ مل جاتا جی کیونکہ جب تک خود کو کنوکشن نہیں ہوگی ہم کسی کو نہیں بتا سکتے دوسری بات تھی کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے آزمائش ہے اور آپ اس آزمائش کو کس طرح لیتے ہیں کس طرح لیتے ہیں پوزیٹیولی لیتے ہیں یا نیگیٹولی کیونکہ یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی ہے ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اپنی قسمت کو یا تقدیر کو یا ادھر کو یا ادھر کو, یا ادھر کو کہ تمہیں کیا خبر تمہاری زندگی میں یہ مسئلہ ہو تو پھر میں دیکھوں میری میں ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کبھی ہم اپنی بیماری کو بہانہ بنا لیتے ہیں کبھی ہم اپنے فائنینشیل پرابلمز کو بہانہ بنا لیتے ہیں کبھی کسی چیز کو یعنی کام نہ کرنے کے ہزار بہانے پنجابی کا ایک جملہ ہے وہ ہے خراب اس لیے بولوں گی نہیں جس کے آخر میں آتا ہے حجتا ڈھیر اس کا پہلا حصہ شاید آپ کو پتا ہوگا हجتن, ڈھیر کا مطلب ہوتا ہے بہت سی حجتیں بہانے یہ کب ہوتی ہیں جب اپنا اندر جو ہے وہ من نہیں مانتا ٹھیک ہے گالی ہے اس میں اس لیے نہیں بول رہی تو بات یہ ہے کہ آزمائش مسئلہ پرابلم رکاوٹ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی یا جو آپ کو ہر وقت روک دیتی اچھا اس میں ایک بڑی چیز شیطانی وسوسے اور خیالات بھی ہوتے ہیں بازو کا شیتان آپ کو بلا وجہ کسی چیز سے ڈرانا شروع کر دیتا ہے مثلاً فلانا مر جائے گا اچھا اب وہ ماں ہو سکتی باپ ہو سکتا کوئی ہو سکتا ہے اب آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ مر جائے گا مرنا تو سب ہی نے اب ہوتا کہ ہم غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں قبل از وقت جب یہ نہیں ہوگا دنیا میں تو کیا ہوگا وہ مسائل سوچنے بیٹھ جاتے پھر غمگین پھر وہ پورا ہماری باڈی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے ہاں؟ کہ ہماری نیند غائب ہو جاتی ہمارا کھانا پینا ہمیں بھول جاتا ہے حالانکہ وہ صرف ایک شیطانی شرارت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح کام سے ہٹائے کہ شیطان لگا ہوا نا پیچھے کہ یہ تو قابو ہی نہیں آ رہا اب کدھر سے جاؤں اس کی ویکنس کیا ہے مثلا کوئی انسان کوئی چیز چلو اس کے ذریعے اس کے اوپر اثر انداز ہوں کہ ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اب سال بعد ایکسپیکٹینسی ختم ہو گئی ہے تو وہ پیشنٹ کو تو کرتا ہی نہیں اتنا لیکن جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں گھر کی والے جان آز آز جاتی آز آز کی. ہے بالکل تو اس طرح کے وسوسوں کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا آپ نے جب اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ سوچیں کہ کیا میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ تقدیر میں نے سامنے دیکھ لی اللہ نے ریب کے خزانے میرے آگے کھول دیے اس کی کیا حقیقت ہے اور دوسری بات یہ کہ سبھی نے جانا ہے اور کسی کے جانے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اور بعض اوقات کسی کے جانے سے چیزیں پہلے سے بہتر ہو جاتی ہیں وہ اولاد جو کچھ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ باپ سر پہ ہے جب باپ کا سایہ ہٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں بچے مر جاتے ہیں وہ بھی ساتھ کیا ہوتے ہیں ریسپانسبل ہو جاتے ہیں نا وہ اللہ کرتا ہے ہم نہیں کرتے تو اس سے نہ ڈرنا چاہیے نہ ڈرانا چاہیے کسی کو اصل میں یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے جی آپ کچھ کریں؟ رہے استاذہ مجھے میوزک کا بہت شوق ہے بہت زیادہ اور اس حد تک شوق ہے کہ میں سانگس لکھتی بھی ہوں اور میں گٹار بھی تھوڑا بہت بجا لیتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں سننا چاہیے हुँ. وہ میرا کافی لائک ٹائم ہی میرا بہت کنزیوم کر لیتا ہے اور جب مجھے پاپا نے کہا کہ بس تم اب گٹار چھوڑ دو ہم جب تاشکن سے یہاں ہوئے تو مجھے گٹار لانا تھا تو اما نے کہا کہ نہیں نہ لاؤ کیونکہ یہاں پہ لوگ اسے غلط سمجھیں گے کہ پتہ نہیں شاید اسے کچھ بینڈ میں جانا ہے یا کچھ تو مجھے مما کی بات بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھے ویسے بھی اپنی موم کی بات پہ زیادہ ہوتی ہے تو میں نے پاپا کو جا کے بتایا تو پاپا نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ماما سے بات کر لوں گا لیکن پھر بھی پاپا نے منع کیا تو اور پھر جب ہم دبئی شفٹ ہو گئے تو پاپا نے کہا کہ نہیں بس اب تم گٹار کے اور کلاسز نہیں لو کیونکہ وہ حرام ہے وغیرہ تو میں نے پاپا کے ساتھ اس پہ کافی جگڑا کیا کہ آپ کا ہی شوق تھا کہ میں سیکھ لوں اب جب سیکھ لیا تو آپ کہہ رہی کہ چھوڑ دو اسے تو الحمد پاپا کو تو اتنا ہی من آ اب اللہ کرے کہ مجھے بھی آ جائے لیکن جیسے کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں میں کیونکہ ہوتا ہے ساتواں میں کہتی ہوں نہ لگا اس پہ بھی ہر وقت صبح کو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے پھر جب واپس گھر جاتے ہیں موڈ آف ہو جاتا ہے اور میں ایک چھوٹی بہن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میوزک بلا وجہ نہ سناؤں ورنہ ہر وقت اگر میں کچھ کمرہ بھی ٹیک کری تو میوزک مما نے کمرے میں تلاوت لگائی ہوئی کہ میں نے میوزک لگایا ہوا ہوگا کمرے میں زور سے تو مجھے پتا ہے اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں اسے لیکن چھوڑنا ہے Like, میرا دل نہیں کر رہا ہے اور مجھے یہ ہے کہ اتنا ہی کہوں گی جی تو شافی کے شروع کا ایک لیکچر تھا نا آپ کا تو اس میں آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جب بھی ہمیں کو کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ سب یہ کہیں کہ اللہ تو سچا ہے اور شیطان تم جھوٹے ہو تو یہ اتنا زبردست جملہ تھا کیونکہ عموماً مجاہدہ کیا ہے مثلاً محاسبہ تو ہم نے کر لیا نا اب مجاہدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توقل اسٹرانگ کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ یقین کرنا ہے کہ شیطان جھوٹا اس کے وسوسے سے جھوٹے تو یہ اگر ہم ریپیٹ کریں گے نا بعد میں استاد نیکسٹ ڈے بہت سارے اسٹوڈینٹس نے یہ بات کی کہ صرف اس جملے کو بولنا ان کو ایک موٹیویشن دے رہا تھا کہ واقعی شیطان کے سارے وعدے باتیں جھوٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ کی باتیں سکتی کہ میں روتی ہوں بالکل میں اپنے ہسبینڈ کو کام کرنے کا بہت شوق میں کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری آواز اچھی ہے میں فون کمپنی میں کام کروں گی اس سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں تو وہ اللہ نے اتنی بہتر طریقے سے استعمال کیا میں اس اللہ کا کتنا شک ہے بالکل hmm. تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری کہا تھی کہ میں ہر کام پہ نا امی پہ ڈیپینڈ کیا کرتی تھی تو جب میری شادی ہوگی تو بہت سے ایسے کام تھے کہ تب بھی مجھے یہی ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کسی امی مجھے جو ہے نا وہ کام پہ ہیلپ آؤٹ کر دیں تو میں شروع میں بھی یہی بولا کرتی تھی کہ اگر امی نہیں ہوں گی تو میں کیا کروں گی میں کیا کروں گی تو بعد میں یہ ہوا ایک ٹائم ہمارے گھر میں کچھ ایونٹ ایسا تھا کہ میری مدر کو جانا پڑ گیا میری سسٹر کا پیپر تھا تو اس پورے ٹائم میں میں کام بھی کرتی رہی کیونکہ کام تو مست کرنا تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بولتی بھی رہی کہ یہ جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ یوں نہیں ہوتا یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو جاتا اور اس طریقے سے تو میں یہی باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو پھر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کام تو ہو گیا ہونا بھی تھا اسی طریقے سے مجھے کرنا تھا لیکن وہ اس چیز کی وجہ سے وہ ٹینشن اور وہ جو چڑچڑا پن اس ٹائم میں کریئٹ ہوتا رہا نا وہ شاید اسی وجہ سے نیگیٹو جملے بول میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے جو ایج گروپ ہے اس میں بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم لوگ کئی دفعہ لونلی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور اسپیشلی جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایکسپائر ہو گیا ہو یا دونوں یا جن کے بہن بھائی زیادہ تر میرڈ ہوں اور ساتھ نہ رہتے ہوں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس بھی جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو میں بھی پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا انفلوئنس برا ہے اور اس کا <laughs> تو ان داڈ لائک یو ہیو گوٹ لوٹ آف پھر اکیلے فیل کرتے ہیں تو اس کے بھی, بھی دیکھیں کہ اب کہنے کو یہ ایک آزمائش ہے اکیلے رہنا हुँ. لیکن اس کو پازیٹیولی دیکھنا شروع کرتے میں نے ایک مفتی صاحب کی ایک بات سنی مجھے بہت ہی اچھی لگی انہوں نے کہا کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہر ایک کو دور کر دیا ہے تاکہ میں اور وہ اکیلے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں تو آ, بس سیب اللہ جی... السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے جب سب چھوڑ گئے تھے ان کو بالکل تو اس پہ ان شاء ہم مزید بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے پروڈکٹیویٹی میں کہ وہ چیزیں جو ہمیں مغلوب کیے ہمیں جن کی قید میں ہم جن کے آگے ہارے ہوئے ہم تو ان کو کنکر کرنا ہم نے تو جب کسی چیز کو کنکر کرنا ہوتا ہے تو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اب اس پہ سوچئے ٹھیک ہے نا جنگ میں جیتنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے لکھئے گا اس پہ پھر نیکسٹ ٹائم بات کیجئے کیا آپ نے یہ پریکٹس کی کہ جس سے چڑ تھی اس کے سامنے مسکرائے جو بھول گئے تھے لکھا کریں نا آپ لوگ لکھتے نہیں پھر بھول جاتے ہیں میں آپ سے کیوں پوچھ پاتی ہوں کیونکہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے اگر یہ لکھا نہ ہو تو مجھے بھی یاد نہ ہو کہ میں نے کل کیا کہا تھا لکھ لیجئے اپنے ٹاسک میں لکھ لیجئے کرنے کے کام الگ سے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گھر جا کے پھر ایک دفعہ دیکھیے اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ کر لیں گے نا کام تو انشاءاللہ وہ آپ کا دروازہ کھل جائے گا داخل ہونے کا اس میں کوئی بھی علم عمل سے پختہ ہوتا ہے عمل نہ ہو تو علم بھی ضائع ہو جاتا ہے پھر یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہ کون سا کام ہے جیسے کر کے آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں کسی نے جائزہ لیا کوئی بتائے گا شیئر کرے گا جی کسی کو کچھ دے کر کھانا کھلا کر اوکے بہت ہلکے ہو جاتے بالکل ہاں ٹھیک ہے ان کو دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اور کون سا کام کر کے آپ ہلکا پھلکا ہو جاتے ہیں بالکل بہت اچھی گروپ لے کر گڈ اور امی کی بات مان کے کسی کی مشکل دور کر کے مصیبت زدہ کی مدد کر کے شکر ادا کر کے اور اسی سے معافی مانگ کے گڈ قرآن کی تلاوت یس جس کام کو کر کے پسینہ نکل آئے نا تو پھر آپ کو ٹھنڈک فیل ہونے لگتی ہے مشکل مشکل کام کر کے جو آپ کے سر پہ سوار ہوں پہاڑ کی طرح کہ ان کو کرنا اور کر نہ پائے جس دن وہ ہو جائیں پھر انجوائے کرتے نماز وقت پر پڑھ کے رشتے داروں کی خیریت پوچھ کے کسی کو کچھ سکھا کر گڈ تو جہاں ایک طرف آپ کے مسائل ہیں نا وہاں دوسری طرف ان کاموں کی لسٹ بنا دیجئے جن کو کر کے آپ کو حقیقی معنوں میں خوشی ہوتی جب آپ پریشان ہو نا یا مسائل آپ پر آنے لگے تو پھر آپ سوچا کریں کہ میں ان کے علاج کے لیے کروں کیا کون سا کام کروں کہ یہ ہٹ جائے بوجھ مجھ سے تاکہ میرا وقت نہ ضائع ہو کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہلنے نہیں دیتے آگے چلنے نہیں دیتے آپ کسی کام کے نہیں رہتے تو کام تو نہیں روکنا نا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو ہر رکاوٹ کو ہم نے دور کرنا اللہ کی طرف جانے کی یہی جہاد ہے تنہائی میں اللہ سے باتیں کر کے یہ اوروں بھی ٹپس لکھ لیجئے اور ان میں سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے اگر پہلے نہ کیا ہو تو بالکل یعنی جس نے آپ پر سریحد زیادتی کی ہو اور آپ حق پر ہوں اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں ٹھیک ہے اب اس کے اپوزٹ بھی کر لیجئے کہ کون سا کام کر کے بوجھل بہت ہو جاتے ہیں آپ تاکہ ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیں ہاں غصہ کر کے اسی طرح ہر ایک اپنا ویک پوائنٹ لکھ لیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈائری میں لکھتے جائیں نا تو انشاءاللہ شاء اینڈ آف ڈے آپ کے سامنے پورا لایا عمل آ جائے گا پلس یہ کہ جب آپ بھولنے لگیں گے دوبارہ اپنی ڈائری پڑھ لیں جو چیز آپ کے ضمیر پہ بوجھ ڈالے آپ کو پریشان کرے پھر کوشش کریں کہ اس کے پاس نہ پھٹکیں اور اگر پسلم ہو جائے تو پھر واپس پلٹ کے اپنی صفائی کر لیں اس کام سے جس سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب کسی کو اپنی پریشانی سنانے کو دل چاہے خاص طور پر اس وقت جب ہمارا دل بھرا ہوا ہو اور ہمارا دل چاہے کہ ہم کسی کو اپنے غم کی داستان سنائیں یا کسی کی جا کے شکایت لگائیں یا کسی کا گلا کریں کہ فلاں نے میرے ساتھ آج یہ ذاتی کی ہے تو اس وقت اس کی بجائے دوسرے کو کوئی اچھی بات بتا دیں اس وقت جنرلی نہیں ویسے تو ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں سوچئے کل میرے دل پہ نا ایک بات بہت بوجھ بن گئی تھی تو हुँ. میں سو بھی گئی لیکن پھر بھی جب میں جاگی تو میں ہلکی پھلکی نہیں تھی हुँ. تو میرے ابو مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں میرا موڈ دیکھ کے تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہو میں نے کہا نہیں nah, پریشان نہیں ہو آئے میں آپ کو سورہ نور آج کل ہم لوگ ہیں میں نے کہا میں سورہ نور کے آپ کو ایک کام بتاتی ہوں میں اس پہ سوچ رہی تھی تو وہ بھی خوش ہو گئے اور میرا بھی دل ہلکا ہو گیا اور اگر آپ بتاتی ان کو کہ یہ چیز مجھے بودر کر رہی ہے تو آپ تو ہلکی ہو جاتی ہیں لیکن فادر کا حال اس کے بعد کیا ہوتا آپ کو ہے ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہم ماں باپ کو اپنی خوشیوں میں تو کم شریک کرتے لیکن ذرا سا کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم ان کو کیونکہ وہ سنتے ہیں نا تو پھر ان کو سناتے ہیں اچھا ہم تو سنا کے فارغ ہلکے ہو گئے اور وہ دنوں سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ اس تکلیف میں اور یہ بات ہے کہ آج کل اللہ کی طرف سے یہ بہت موزہ ہے میرے لیے کہ ایک تو یہ کلاسز ہو رہی ہیں ساتھ سورہ نور ہے تو دل ایسے اللہ تعالیٰ دھور ہے کہ سکون آ جاتا ہے رات کو بستر میں لیٹتے ہیں تو ہر چیز بالکل ریلیکس ہوتی ہے جب میں یہاں نئی ہاسٹل میں آئی تھی تو میرے دل میں شروع شروع میں یہ تھا کہ اٹس ویری ٹف I can't handle it مجھے یہاں سے جانا ہے تو ایک دن بہت زیادہ میرا دل بھرا ہوا تھا اس بات پہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری جو فرینڈ میرے ساتھ آئی ہے میں اسے کہوں گی چلو نا یہاں سے چلتے ہیں ڈے اسکالر بن جاتے ہیں اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اسے سمجھایا بجائے اس کو میں نے یہ کہنا کہ نا میں نے اس کو کہا کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جتنا مشکل ٹائم گزاریں گے نا تو اس سے ہمیں ڈبل عجم ملے گا ہماری دنیا بھی سمجھے گی آخرت بھی سمجھے گی تو اس سے مجھے خود بہت موٹیویشن ملی الحمدللہ ٹھیک ہے اصل میں یہ سب اپنے آپ کو خوش رکھنے کام کرتے رہنے کے راز ہیں جو اگر آپ اختیار کر لیں تو اسی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں انرجی کو منفی چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اس کو چینلائز کر کے مثبت چیزوں میں لے جائیں کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی میں بس اسی چیز کا فرق ہوتا ہے دن کے گھنٹے سب کو برابر ملتے ہیں اپرچونیٹیز بھی بہت سے لوگوں کو ایک جیسی ملتی ہیں لیکن اینڈ آف دا ایک کہیں کڑا ہوتا ہے اور ایک کہیں کڑا ہوتا ہے آپ سے اسائنمنٹ کی بات کی تھی اس کا آلٹرنیٹ لفظ مجھے کوئی اچھا سا نہیں ملا اگر ملا تو ان شاء ہے آپ کے کی تو یہی بولوں گی تاکہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں. اس میں آپ کو کرنا کیا ہے وہی جو آپ ابھی تک کر چکے ہیں کہ مختلف ویکلی ٹاسک مثلا آپ نے کوئی عادت اختیار کرنی اور ایک ہفتے تک اس کو کرتے رہنا تاکہ وہ آپ کا حصہ بن جائے تو اس کے فوائد اور نقصانات یعنی جو عادت آپ نے اختیار کرنی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ میری یہ بری عادت ہے یہ میں اس چیز سے پریشان ہوں تو اس میں اس کو اختیار کرنے کے فائدے اور چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں پہلے آپ اس کو خود فل کر لیں گے پھر اس کے بعد اپنے ایک دن کا محاسبہ کریں گے کہ آج کا دن اس کام کو میں نے کیا یا نہیں کیا پھر کام کیا تو اس کے لیے رائٹ چیک کر دیں گے پھر رکاوٹیں کیا آئیں ٹائم ویسٹرس کیا ہوئے رکاوٹوں سے چھٹکارے کے لیے آپ نے کیا کیا اور پھر کرنے کے کاموں میں اگر آپ اپنی عادات میں اللہ سے تعلق اپنی ذاتی نشو نما اور تعلقات اور معاملات پر بھی کچھ چیزیں لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا سنڈے کے دن آپ اس فارم کو فل کریں گے کہ ایک دن آپ نے کیسا گزارا اور پھر آپ اس کو ریٹرن کریں گے ٹھیک ہے ان شاء اس کو بورڈ پر بھی لگا دیں گے اور شاید آپ کو مل بھی جائے تاکہ آپ کام کر سکیں چلیے آگے چلتے ہیں قل ان کام ہم صرف والنٹریلی نہیں کریں گے یہ تو اس کا ہمیں حکم ملا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا دس از ریکوائرمنٹ دس از اے ڈیمانڈ ب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اپنی زندگی موت کو اس طرح بناؤ بب کا امر تو مانا ٹھیک ہے نا تو جس چیز کا حکم مل جائے اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا پرو آج ہم دیکھیں گے سلا رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو سلح رحمی کرے یہ دو چیزیں سب کو پسند ہے کون سی رسک میں وسط برکت اور عمر زیادہ ہونا تاکہ زیادہ کام کر سکے اچھے اچھے تو ان دو چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کی کیا ہے جس سے کھلے گی یہ دو دروازے سلح رحمی وہ کیسے کرنی اس کی پلاننگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے کوئی بھی عادت اختیار کرنی ہے کوئی بھی ایکشن زندگی میں لانا تو پلان کرنا ہے کہ میں نے پھر کرنا کیسے ہے اس کو کیونکہ اگر یہ نہیں ہم سوچیں گے تو کر ہی نہیں پائیں گے پڑھیں گے خوش ہوں گے لکھیں گے بات ختم تمنا کریں گے آرزو کریں گے اور اگر عمل نہیں کیا تو فائدہ کچھ بھی نہیں سب سے پہلے تو یہ لکھیے کہ کس کس سے صلاح رحمی کرنی ہے پہلے تو ان کا پتہ ہو ہمیں تو رشتہ داروں کے نام بھی نہیں آتے تو پھر صلاح رحمی کہاں سے ہوگی عرب اس معاملے میں بہت اچھے تھے اسی لیے ان کو نصب نامے تک یاد تھے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے چچا کی اولاد کا بھی خیال رکھنا تھا ان کا بھی خیال رکھتے تھے تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے چچا کی اولاد کی اولاد اور وہ ہوتے کہاں ہیں اور کرتے کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کا خیال کہاں سے رکھنا ہے ٹھیک ہے لیولز ہیں لیکن کیسے کرنا ہے اپنی اس کیپیسٹی بعض کام ہم یہ سوچتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے کرنے کے وہ امی کرتی ہیں سب کا خیال وہی سب رشتہ داروں کو بلاتی ہیں وہی ان کے ساتھ وہ انہوں نے کرنا ہے ہمارا نہیں کام ابھی ہم اپنے آپ کو بچہ ہی رکھتے ہیں ساری زندگی تو چونکہ کرنا سیکھتے نہیں بچپن سے نہیں سیکھتے تو پھر بڑے ہو کے آتا نہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے میرے فائدے کی چیز ہے نمبر ایک کس کس سے کرنا ہے ہو سکتا ہے تفصیل میں آپ نے چارٹ بنایا بھی ہو وہ جو آپ کو ٹری بنواتے فیملی ٹری تو اگر وہ بنا ہوا تو اس کو نکال کے سامنے رکھ لیں کہیں اور اگر نہیں بنا ہوا تو اس کو بنا لیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کسی کو مال کی ضرورت ہو کسی کو علم کی کسی کو خدمت کی کسی کو کسی چیز کی اور کسی کو صرف حال پوچھنے کی حد تک تو سلا رحمی کا پہلا کڑا کیا ہے کہ وہ ہیں کون جن سے کرنا ہے مجھے اور پھر ایک چیز نہیں ہے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں تو کامن ہے لیکن کچھ چیزیں ہر ایک کے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف بھی ہیں تین طرح کے رشتے دار ہوتے ہیں آپ سے بڑے آپ کے برابر اور آپ سے چھوٹے یہ بڑا اور چھوٹا ہونا جو ہے یہ بھی مال علم عمر تینوں اعتبار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگ مال میں آپ سے زیادہ بعض آپ جیسے اور بعض آپ سے کم اسی طرح عمر میں کچھ بڑے کچھ آپ جتنے اور کچھ چھوٹے اسی طرح علم میں کچھ آپ سے زیادہ کچھ آپ جیسے کچھ آپ سے کم تو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ساری اپنی انرجی ایک ہی جگہ لگائی ہوئی ہے مثلاً کچھ لوگوں کے نزدیک ان کے بچے ہی سب کچھ ہیں کچھ کے نزدیک ان کے ماں باپ ہی سب کچھ ہیں وہ بچوں کو اگنور کیے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بنا کے رکھتے ہیں تو کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بالکل بے نیاس پھر کچھ خاندانوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں تو صلح کرانے کا کہاں کہاں معاملہ ہے ٹھیک پھر اپنے رشتہ دار بھی اور اگر شادی ہو چکی ہے تو سسرالی رشتہ دار بھی ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ شوہر اور بیوی بی مل کے بہت سے کام کرتے ہیں اب یہاں آپ یہ نہ شروع کرتے کہ آپ تو اپنے خاندان کا خوب خیال رکھیں اور میاں کے خاندان کو یکسر اگنور کر دیں اس کا نقصان کیا ہوگا آپ اپنے خاندان کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے ڈیل کر لیں انہیں کہ آپ میرے خاندان کا کریں میں آپ کا کرتی ہوں تو اس طرح مختلف طریقے سوچیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کی تو بات آئی گئی ٹھیک ہے اور پھر کتنا عموماً کیا ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے جب ہم ان رشتے داروں سے ملتے ہیں تو ان کو تو گفٹ بھی بڑے قیمتی دیتے ہیں پھر پہلے ہی ہے ان کے پاس بہت لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو ایسی معمولی سی چیز تو یہ تو غریب بہن نے کیا کرنا ہے ان کو کیا پتہ قیمتی کی چیز کیا ہوتی حالانکہ وہ رشتے میں آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت دور والے کے تو اس طرح کی تمام چیزوں کا آپ خود جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں پھر کیا کرنا ہے ہم نے دو کام پہلے تو محاسبہ کرنا اور پھر مجاہدہ شروع ہوگا کیونکہ مجاہدے کے بغیر سلا رحمی نہیں ہو سکتی نفس پر بھی مجاہدہ کرنا ہوگا اور پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا مال کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی مثلاً اگر آپ نے ایک فون کال کسی کو کرنی ہے یا آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے یا ان کو بلانا ہے یا ان کے کسی خاص ضرورت میں ان کے پاس پہنچنا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کا تقاضا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے اپنے فرائض بھی ہیں آپ کا اپنا گھر بھی ہے بچے بھی ہیں دین کا کام بھی ہے تو پھر یہ کون سا کھانا کہاں فٹ ہوگا اس کے لیے کیا پلانر بن سکتا ہے کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کو سال میں ایک دفعہ یاد کر لینا بھی کافی ہوتا ہے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں ٹھیک ہے نا تو کون سے رشتے دار کا حق زیادہ ہے ہوں جو زیادہ قریب ہو جو پڑوسی بھی ہو اس کا دگنا حق ہوتا ہے اور جو دوسرے ملک میں رہتا ہو آپ جا ہی نہیں سکتے تب آپ اپنے پلانر بھی لکھ رہے ہیں ان کو وزٹ کرنا تو از اٹ پاسبل نہیں یہ نہیں آپ کر سکیں گے تو گلٹی کانشیس ہونے کی ضرورت ہی نہیں وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کال پاکستان میں رہنے والے عام طور پر کال نہیں کرتے وہ کیا چاہتے ہیں وہی وہ کال کریں ہمیں کیوں کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں چاہے اللہ نے ہمیں ان سے زیادہ دے رکھا ہو لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کریں انہیں کو کرنا چاہیے یا یہ بہانہ کر لیتے وہ بڑے ہیں انہیں پہل کرنی چاہیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہے یہ بھی نہیں کہ آپ ہر روز کال کریں یا کہ گھنٹہ گھنٹہ آپ کال کرتے ہیں. لیکن خیر خبر رکھنا کنیکٹڈ رہنا یہ ضروری ہے یعنی کنیکشن ضروری ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ٹھیک ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلاح رحمی کیا کرے یہاں خاص طور پر والدین کا ذکر ہے اگر والدین نہ ہو تو اس خانے کو کیسے فل کریں گے والدین کے بہن بھائیوں سے اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کے دوستوں سے یس yes. یا پھر ان کے ساتھ دعا اور دیگر طریقوں سے ابن عمر سے روایت ہے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور سلا رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے جلدی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے وہ سلا رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں کوئی نماز روزانی نہیں, کچھ نہیں جب وہ سل رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی یعنی انہیں دنیا کے مانیٹری گینز مل جاتے ہیں سل رحمی کی وجہ سے وہ فلرش کرتے ہیں چاہے وہ دین پر نہ بھی ہو دینی ریچوئل نہ بھی ادا کر رہے ہو لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں نیکسٹ ہے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ ایک جنرل سی بات ہے ہر فیلڈ میں پھر وہی تین خاص کام جس میں سیلف گرومنگ اللہ سے تعلق اور بندو سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے رگ کیا ہوتی ہے آرٹریز یا وینس رگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب بھی کسی رگ آرٹریز بلاک ہوتی ہے یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں یعنی سارے گناوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا لیکن جب کوئی جسمانی تکلیف آئے تو انسان کیا کرے استغفار کرے اس میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے بیماریوں کا علاج استغفار ہے لیکن اگر اس کو ضعیف کہیں بھی تو بھی یہ بات آپ دیکھیے کہ استغفار جو ہے وہ بہت سی کمیوں کوتاوں کا ازالہ کرتا ہے رسک میں رکاوٹ صحت میں رکاوٹ اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹ کس کی وجہ سے ہوتی گناہوں کی وجہ سے گناہ کیا ہیں خیر کے کاموں میں رکاوٹ ہیں خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں ٹھیک ہے تو رکاوٹ کیسے دور کریں گے سب سے پہلے تو کر کے گناہوں سے باز آ کر اور پھر اس کے بعد باقی نیکی کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی یہ دعا کی شکل میں ہو سکتی ہے نماز کی شکل میں یہ سلمی کی شکل میں یہ تبلیغ کی شکل میں کوئی بھی خیر و بھلائی جو صرف للہ اور ف اللہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر کے کام زیادہ کر سکیں تو پھر کیا کرنا چاہیے فس طبق الخی نئی دوڑ لگانی چاہیے لیکن اس کے برعکس لوگوں کی دوڑ کس چیز میں زیادہ ہے مال میں اچھا مال کا حال کیا ہے قرآن میں آتا ہے المال بنونا زینت الحیات دنیا صرف زینت ہے رونق ہے جیسے آپ زیور پہنتے ہیں نہیں اچھا کپڑا پہنتے تو خوبصورت لگتا ہے تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہو یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے بالکل اسی طرح اولاد بھی ہوتی ہے تو اولاد کا کیا ہوتا ہے اس کا بچہ بڑا قابل ہے اس کا بچہ بہت لائق نکلا ہے. اس نے فلاں فلاں ڈگریاں لی فلا فلاں کارنامے کیے مثلا لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے لیکن ان سے کتنا ہمیں پہنچتا ہے اکثر ماں باپ سے پوچھیں انہیں بچوں سے کیا فیض پہنچ رہا ہے بچوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے تو ایک زینت اور ایک رونق اور ایک نام اور ایک دنیا کی جیسے متا کہہ سکتے ہیں ایک وقتی فائدہ وہ تو ہے لیکن باقی رہنے والی چیز کیا اول باقیات اور نیکیاں ہی ہیں خی ربی کا خی جس سے کوئی امید رکھی جا سکتی اولاد سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں آپ اور کسی امیدوں پہ اولاد پوری اتری مال سے کیا امید رکھ سکتے اور کتنے لوگوں کی امیدیں مال سے پوری ہوئی تو جن چیزوں کے پیچھے عام طور پر انسان دوڑتا ہے یا زیادہ محنت ان پہ کرتا ہے یا زیادہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے یا زیادہ اس چیز کو پانے کی طلب رکھتا ہے یا تمنا یا چاہت یا اس کو اپنی زندگی کا ہم و غم بنا لیتا ہے وہ اصل میں ہے کہ زینت الحیات دنیا صورت الحدید میں آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ایلم و انم الحیات النیا لہ ب لہم و زینتوں اے علم حاصل کر لو جان لو اچھی طرح معلوم کر لو کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے لا ولہ وزینت و تفاخر بے نکم آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ و تکا فرن فل ان دو چیزوں میں مقابلے لگے رہتے ہیں کمف علی فن آج اب الکفارا بات بارش کی طرح جب وہ تو کیا ہوتا ہے پیداوار ہری بھری ہو جاتی تو اس سے کسان بڑے خوش ہو جاتے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ثم میں ہیجو سوکھ جاتی ہے کھیتی فتراہ مسفرن زرد نظر آتی تم میں یقن پھر چورا چورا ہو جاتی وہ فل آخرت عذاب شدید ان وہ مغفرت من اللہ و دونوں چیزیں ہیں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے وہ ملحیات الدنیا اللہ متا الغرور تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ال الى مغفرت من ربكم و جنت عردها کا عرد السماء والأرض و عدت للذین آمنوا باللہ و ذلك ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم دوڑ کی در لگانی ہے؟ الى مغفرت من ربكم استغفار کی کسرت و جنت اور جنت کی طرف عردها کا عرد السماء دنیا کا کچھ بھی دے کے اگر وہ ملے تو اصل سودا تو یہ اصل زندگی تو یہ جو آسمان و زمین جتنی جس کی وسط ہے کس کے لیے ہے یہ اللہ دینا امن و بلّہ و ہی جس کو یہ مل جائے اس کے تو کیا ہی کہنے لالک فضل اللہ یوتی میشا اللہ حضول فطل عظیم اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے لیکن ہم مانگنے والے بنے ہم آگے بڑھنے والے ہوں ہم اس کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والأولاد مسلف تم میں راہ میں وفیل اخر تیاگ بن شدید میں فر تم مین اللہ مل دنیا مت او سو نبی کور در اور آمَنُوا ہر سونی ذلك فضل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل کبھی اس کو اللہ کا فضل سمجھا جو آپ کو ملا ہوا ہے کہ اللہ رسولوں پر ایمان اور اللہ کی طرف دوڑنے کی چاہت اور ماحول کے جس میں آپ کو دوڑنے کے لیے ایک اچھی فضا می آتی ہے اور اللہ کی بخشش مانگنے اور اللہ کی رضا مندی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھنے کی چاہت اور اس کا احساس یہ ہے اللہ کا فضل لیکن ہم کس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں مال اور اولاد کو جب زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے بیٹے اس اس کاروبار پر ہیں اتنے گھر ہیں اتنی جائیدادیں ہیں اتنی فیکٹریز ہیں اتنا پلاں اتنا فلاں بڑا فضل ہے ہم میں سے کون ہے جو اس کو فضل کہتا ہو جسے اللہ رب العالمین فضل کہ رہے ہیں یہ ہے اصل الفضل العظیم تو جو نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا شکر گزاری نہیں اس کے اندر تو پھر وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا یا اس کی طرف جائے گا کیسے تو ہمیں اپنی پرائیٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کس کے لیے زیادہ محنت اور کون سی چیز ہے جو ہاتھ سے چھوڑی نہیں جا سکتی اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی ہوگی مسلسل کوشش کرنی ہوگی سابق دوڑ کیسے لگتی کبھی لگائی کسی نے دوڑ دوڑ لگاتے ہوئے سانس پھولتا ہے جسم میں درد ہوتی ہے نا پٹھے کھچتے ہیں نا ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے نا پسینا آتا ہے نا اور دوڑتے پہ باقی سب چیزیں تیز تیز گزر جاتی ہیں نا ان پہ آپ جم کے کھڑے نہیں ہو جاتے دیکھنے اچھا یہ کیا وہ کیا دوڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ کچھ اور ہے جس کی طرف دوڑ رہا ہوں تو زندگی مسلسل مجاہدہ مشقت محنت تب سابقو ہو سکے گا ورنہ سابق نہیں ہو سکتا تو جب بھی دوڑ رہے ہو سانس پھول رہا ہو اور گھبرا اٹھیں کہ بہت سے کام ہیں تو سوچا کریں کون سے کام کس کے لیے دوڑ رہ کس چیز میں تھک رہی ہوں کس چیز کی طرف جا رہی کیا چھٹ رہا ہے اور کیا مل رہا ہے کیونکہ ہمیں غم لگا رہتا ہے کچھ چیزیں چھٹنے کا اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پا سکیں تو کیا ہے جو جا رہا ہے اور کیا ہے جو مل رہا ہے اس کے لیے آپ نے سچا ارادہ کرنا ہے نیت آپ نے کرنی ہے اور اپنے ساتھ سچا ہونا کرنا ہی کرنا ہے اس خیر کو پا کے چھوڑنا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کون دوڑ سکتا بیماری ہے، صحت مند ہے نا انشاء اللہ اس پر مزید بات ہوگی سبحان اک اللہ ومد الا انت اللہ و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ